وبرکاتہ تمام <سلام> شامین برادر سب کو ہمارے دس کتاب دعوی شریف میں سے نمبر چھ سو پچیس پبلک 267 اور چھ سو پچیس شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد اور دو سو ستاسٹ ست جو ہے اراد فتح کے درست کی, کی تعداد ہے اور اوراد فتح کے جو ہے ہم اسمعال حسنیہ میں آج بارہویں اسم مقدس متکبروں کے لغبی معنی اور تو جہاد کے حوالے سے جو علمانی اس کے معنیٰ کے حوالے سے ذکر کیا تو اس سلسلے میں کل تک آپ کو چار کتابوں سے جو ہے مختصر تو زیادہ دیا تھا پانچواں کتاب اس کتاب روح العروا فی شرح اسماء الملک الفتح یہ کتاب ہے جماعت کے صوحی بزرگ کا لکھا ہوا کتاب ہے سفر نمبر سات جو یہ فارسی میں راز سے مانا گوفت مدیثر کا علما نے تین معنی کیا ہے اور فرماتے ہیں واللہ اللہ اور اللہ بہتر جانتے تو ان معنی سے فرماتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ ان کے تکبر و کیوریا و رفعت و اولا خبر دادنس از اس قاق کمال و نعوت جلال و تقدس و تنزہ ذات او ذات اث نقائص نقائص و آفات ایک معنی یہ ہوا کہ یام الم تکبر کے معنی جی آنکھیں ایک, ایک معنیٰ یہ ہے کہ وہ ذات تکبر اور کھیبریا بڑائی اور رفعت ولا بلندی ان سے خبر دینا ہے اس اسمراد جو ہے ایک ایسی ذات ہے جو کھیریائی اور رفعت و بلندی سے متصف ہے جو انتہائی بلند مرتبہ اور مقام رہنے والی ذات ہے اور خبر دینا ہے کہ کبریائی اور رحمۃ اللہ کے مالک از استقاع کے اوصاف کمال اور وہ ذات جو ہے ہر قسم کے اوصاف کمال کا وہ مستحق ہے نوت جلال ہے اور جو ہے جلالی صفات سے متصر و تقدس و تنزو ذات و ذات اور اس کے ذات جو ہے منظہ ہونا پاک ہونا از نقائص و آفات ہر قسم کے نقاص و آفات سے پاک اور ہر قسم کے کیبریائی اور عظمت اور اوشافِ کمال اور نعوت جلال سے متصف اور ان کا مستحق ذات ایک جو ہے یہ مانا ہے متکبر کا دیگر معنی ایک اور معنی یہ کہ حق جل و جلال متقبرس اللہ تعالیٰ متکبر ہے یعنی بلند و برتر ہے آنشی ناغر و دگان یعنی ایمان نہ لانے والے و گمراہان اور گمراہ لوگ و جاہدان منکر است. حق دعال و معاندان اللہ کے دشمن بے بےو اضافت کر دن اللہ تعالیٰ کیا ہیں جل جلال و بالا ہیں ان تمام نقائص سے جو ایمان نہ لانے والے گمراہ منکر حق اور اللہ کے دشمن دشمنوں نے اللہ کی طرف نسبت دی ہے نسبت دی ہے ان لوگوں نے الصفات نقص و نوت حدث نقص کی صفات ہر قسم کی اور نوت حدث صفات نت نقوت حدث یعنی زوال پذیر صفات وہ صفات جو ایک بات ہے ایک بات نہیں ہے وہ جو ان منقرین خدا نے اللہ کی طرف نسبت دی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام نقص اور عیوب اور صفات ہیں یہ سے پاک المنز حضاد ہے اللہ کے ذاتِ ہیں ان تمام صفات جلالی سے جمالی سے متصف اور ہر قسم کے نقش اور ایب جو ایمان نہ لانے والے اللہ کے ممکن اللہ کے دشمنوں نے اللہ کے طرف نسبت دیے ان سب سے اس کے ذات پاک اور پاکز نے یہ مانا لیا اور تیسرا معنی جو ہے تیسرا معنیٰ نصح کے متقبل بان ملک کا یعنی بادشاہ اللہ تعالیٰ متقبل بحمانی ملک یعنی بادشاہ یہ معنیٰ یہ معنی جو ہے راغ حرمتیں کہ اس کتاب میں یہی معنی کیا ہے دعو رح الارواح میں اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تین معنی ذکر کیا مجھ سے ایک تو اللہ تعالیٰ خبر دین نہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہر قسم کے صفات ہے چلا اس کی ذات اوصاف کمال اور نوت جلال سے متصر اور ہر قسم کے نقائص سے پاک اور پاک دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات متکبر ہے انہیں بلند و برتر ہے ان تمام ایبوں اور نقص جو اللہ کے دشمنوں نے منکرین اللہ کے طرف نسبت دی ہے صفحات نقص اور نبوت حدث حدثی صفات جو ایک وقت ہے ایک وقت نہیں تیسرا معنیٰ اللہ تعالیٰ ہے یعنی بادشاہ ہے متکبر یعنی بادشاہ مطلق اس معنیٰ ملی کہ رواب رحل کی صبح نمبر ساٹھ اور تفصیل المیزان جو ہے اس کے سراشر کے عالم برتن تو اس کے ذیل میں انہوں نے حرما المتکبر اللہ جلب بصب القریا و ظاہر بھی ہے یہاں آپ فرماتے ہیں المتقبر وہ ذات ہے جو کبریائی سے متصب ہے ہر قسم کی بلند مقام اور اور جو ہے برتری سے متصف ہے, ہے اسے اسی کبریائی کے ساتھ ظاہر ہے اللہ صفات کی سے متصف ہے اور اسی کی کے ساتھ ظاہر ہے یعنی اس ذات کا ہر شے سے بزرگ و برتن و صاحب عظمت ہونا ظاہر و اشکار ہے اس, کی ہے. پھر اس ذات کا اللہ کے اللہ کے طلب تصبل کے وہ ذات جو ہر قسم کے ہاں جی برتری اور عظمت سے متصف اور اسے برتر چیز پر برتری اور عظمت کے ساتھ اس کے ذات اقدس ظاہر و اشکار بھی ہیں مانا کی اور ساتواں کتاب جو ہے عربی لغت کی کتاب ہے لسان العرب کے نام سے جو مشہور کتاب ہے عربی لغت میں وہاں جو ہے کعب مادہ کا بارہ میں انہوں نے لکھا ہے الکبیر فی صفت اللہ تعالی العظیم الجلیل کے معنی میں جب الکبیر اللہ تعالیٰ کو کبیر کہیں گے تو یہ سب کا مادہ کے بیا کبیر ایک ہے تو اس کے معنی العظیم الجلیل بہت ہی عظمت والی اور جلالت شان والے دات والمتکبر الج تکبر برا انز المید دے یعنی متقبر سے اللہ تعالیٰ کو جب ہم یا متقبیر کے پکارتے ہیں اللہ کے صفات سفاظ مثال المتقبر ہیں اس کے معنیٰ یعنی ایک معنی ہے یہ ہے اللہ جی وہ ذات تکبر ان ظلم ہے وہ ذات جو بندوں پر ظلم کرنے سے بالدر ہے وہ اس کی ذات اور شیان اس چیز سے بالدر کی وہ بندوں پر کوئی ظلم کر بلکہ جو اللہ کے بارے میں آتے ہے عظمت ہوں اللہ, اللہ کی عظمت ہے اور یہ لغت کے لحاظ جات البن صرف عصما اللہ تعالیٰ ابن کشیر نے جو ہے ابن عصیر جو لغوئی ہیں انہوں نے اللہ کے عصما تعالیٰ سے المتقبر ولکبیر لکھا ہے اے العظیم ذوالقبریا المتقبر ولکبیر کے العظیم و وہ ذات جو نہات عظمتوں کا مالک ہے اور ہر قسم کے بلند مقام اور مرتبے سے متأثر ہے عیل اقمانیو کے المطع انصفات الخل ان وہ ذات جو ہر نو صفات محلوق سے بلند و بالا ہے وہ صفات جو محلوق میں ان سے وہ ذات بلند و بالا ہے کے صفات ایک تو سب کے ہے محدود ہے دوسری بات جو محلوق کے محلوق صفات جو ہے یعنی عطائی ہیں اللّہ تعالیٰ کے ایک محدود ایک عطائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کے ذاتی ہیں اور ہمیشہ اکیلے ہیں اللہ اللّہ محدود ہے اس کو بولیں گے اللّہ متقبر وکیلا المتقر جو ہیں اللہ تعالی متکبر اعلیٰ اتاط خلق ہے على اتات یعنی اپنی سرکش معلوم پر مکمل برتری و تسلط رکھنا اللہ تعالی متکبر ہے یعنی اللہ تعالی جو ہے مسلط ہے برتری و تسلط رکھتا اللہ تعالی اپنے سرکش محلو پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کوئی سرکش ہے معلوم جب تک وہ چھوٹ دیا ہوا ہے اس نے ڈیل دیا ہے وہ اپنا چند دن جو ہے سرکشی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کو پکڑ سکتے ہیں اور اس کو نیست و نابود کر سکتے ہیں اس کے نام نشان مٹا سکتے ہیں جیسے تاریخ میں شاد نمرود سیرون قارون اور دوسرے جو ہے سرکش لوگوں کا انجام ہوا قوم آسم و دوارہ کیا تو یہ جو ہے نارفاذ کے مختص ہے میں نے دسی تجمہ کیا ہے کے علاوہ جو ہے لغت سے اس کے اردو تجمہ ہے یعنی المتقبر کی برائے تکلف و تعاتی یعنی کسی صفات کے حاصل کرنے کے معنی میں کہ صفات کے حاصل کرنے کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ اس معنی کے لحاظ سے بمشکل کے ریائی سے متصر ہونا یا متصر ہونے کو ظاہر کرنا جبکہ واقعی میں ساو کے ریاح نہ ہو یہ مراد ہوتی ہے تکلق کے معنیٰ جب اللہ تعالیٰ بالحق ساو کے ریاح و عظمت ہے ساو کے جو ہے وہ ساو عظمت ہے پر اس طرح سے مراد جو ہیں تفرۃ و تفاح اور تحسر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر اس صفت کے بریا سے متصر ہونا اور منحصر ہونا منور منحصر بے فرد ہونا مراد ہے یہاں پر صفت خیبریاء سے صرف اللہ تعالیٰ کے ذات منتصر ہے یہ مراد ہے اور خبریا کا معنی العظمت و الملک ایک معنی ہے عظمت اور بادشاہت خلفِ با خلحیہ عبارتُ القم کمال ذاتی و کمالوجود کمال ولا یوسف بحا اللہ تعالیٰ ایک معنیٰ یہ بھی کہ کے معنی عظمت اور ملک ایک معنی یہ کہ ہی عبارت کیبریا عبارت سے اس مراد ان کمال ذات و کمال الوجود تو اس کے ذات ہر قسم کے کمالات سے متصف ہے اور اس کے ذات جو ہے وجود کے تمام کمالات سے متصف ہے اور یہ دو صفت اللہ کے سوا کے سمے نہیں ہوماین کبریہ اور مدقبر من القیبری ملکاثر زیر کے ساتھ قابل اور عظمت کے معنی میں تو یہ معنی جو ہے کتاب الحسن العرب میں جو ہے یہ معنی کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے المتکتاوام البینات بیما حخر الدین راضی جو ہے مزید توضیحات کر رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ اللہ آگے آتے رہے گا ابھی انہی درسوں میں ختم نہیں ہوگا اس سے مقدس علماء نے بہت کچھ لکھا ہے یا متقبر کے توضیح میں اللہ کی کے کھیوریائی کے توضیح میں اللہ ہی اس کے ذات کے لحاظ سے اس کے صفات کے لحاظ سے اس کے وجود کے لحاظ سے ہر لحاظ سے اس کی برتری اس کی عظمت ہانی ہر شعر سے بالدر ہر موجود سے بالدر ہر مخلوق سے بالدر ہانی اور اس میں کسی قسم کے محلوق میں پائے جانے والے ای و نقص سے پاک و پاکزہ بادشاہ مطلق جو ان معنی میں ابھی تک ذکر ہوا ہے اور مزید اس کے معنی علماء کریں ہم دیکھتے ہیں کیا حل ہیں